مسائل ہم پڑھ رہے تھے فصل الفیل امرد والے کہ جب معاملے کو بیوی کے سپرد کر دیا جائے اس کے قبضے میں دیا جائے تو وہ مسائل چل رہے تھے اس کے اندر سے ایک صورت, صورت آئی تھی کہ جب اس نے یہ کہا امرو کی بیادی کی, امرو کی بیادی کل یوم وباد اس کے اندر مصنف علیہ الرحمٰ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد آنے والی جو رات ہے وہ اس اختیار کے اندر شامل نہیں ہوگی جی یہ مسئلہ آ گیا تھا اور اب جو مسئلہ ہم پڑھ رہے ہیں ولو کالا امروکی بیا دیکل یوم وغدان اگر کسی انسان نے یوں کہا کہ تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے آج اور کل بیچ میں اور کچھ نہیں کہا جیسے کہ وہاں پر پچھلے جو تھا نا وہاں پر اس نے ذکر کیا ہے کچھ اور ایک لفظ زائد ہے وہاں پر جی وہ مسئلہ ہاں پر اس نے کہا تھا ہاں آن جی یوم و بادغت وہاں باد کا اس نے ذکر کیا تھا جی؟ تو وہاں مصنف علیہ رحمان نے فرمایا تھا لم خلفی اس کے اندر رات شامل نہیں ہوگی اس کے اندر رات شامل نہیں ہوگی اب یہاں پر مصنف علیہ کا لفظ نہیں ذکر کیا اور بس اتنا کہا امرو کی بیادی کل کہ تجھے تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے آج اور کل تو ید خل الفیظ عالقہ تو اس صورت میں رات بھی اس میں شامل ہوگی اور داخل ہوگی وہ رد المرافی یوما اگر اس عورت نے جو کہا آج اور کل آج ہی اس نے اگر معاملے کو لوٹا دیا اور رد کر دیا اس نے کہا جی مجھے یہ جو ہے قبول نہیں ہے تو لا فی بات آنے والے دن کے اندر آنے والے کل کے اندر معاملہ اس کے قبضے میں باقی نہیں رہے گا معاملہ اس کے قبضے میں باقی نہیں رہے گا کیوں اس وجہ کے اس وجہ سے امر واحد کیونکہ یہاں پر معاملہ صرف ایک ہی معاملہ صرف کیا ہے جی ایک ہی ہے ایک ہی معاملہ جو اس نے سپرد کیا تھا آج اور کل لیکن معاملہ ایک ہے حکم کیا ہے جی ایک ہے لِأَنَّهُ لَم يتخلل بَيْنَ مِّن یہ اس کی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ان اس میں اور پہلے مسئلے میں فرق کیا ہے تو اس میں اور دوسرے مسئلے میں فرق یہ ہے کہ یہاں جو دو وقت ذکر کیے گئے ہیں ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا وقت بیان نہیں کیا گیا کہ جو اس کا ہم جنس ہو جو ان کا کیا ہو ہم جنسوں اور درمیان میں آئے جیسا کہ وہاں پر تھا وہاں پر دو وقت تھے ان کے درمیان میں ایک اور وقت تھا یعنی کل کا آنے والا جو دن تھا وہ کہا تھا نا کہ امروکی بیادی کل کہ تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے آج وبا غد اور آنے والے کل کے بعد یعنی کہ وبعد غد غد اور آنے والے کل کے بعد تو وہاں پر ایک بادو کا جو لفظ ذکر تھا دونوں کے درمیان تو وہاں پر ایک وقت اور مذکور تھا لیکن یہاں پر کسی قسم کا کوئی وقت مذکور نہیں بلکہ درمیان میں کسی قسم کا کوئی ایسا وقت مذکور نہیں کہ جو ان کے ہم جنس ہو تو لم یتنا کلام تو کلام اس کو شامل بھی نہیں ہوگا کلام اس کو شامل بھی نہیں ہوگا وقت یا جو مل وہ مجل مشورتی لالین اور یہاں سے ایک جواب دے رہے ہیں کہ رات کیوں شامل ہوگی جی جب اس نے یوں کہا امرو کی بیادی کل کی، یوں میں رات کیوں شامل ہوگی آنے والی جو رات ہے وہ کیوں شامل ہوگی اس کا جواب یہاں مصنف علیہ رحمت دے رہے ہیں اس لیے کہ کبھی کبھار رات چھا جاتی ہے یہاں جموں کا مطلب یہاں کیا ہے جی رات چھا جاتی ہے اس حال میں کہ مجلس المشورہ لا لاین کہ مجلس مشورہ جو مشورہ کی مجلس ہے وہ ختم نہیں ہوتی اور رات کیا ہو جاتی ہے جی چھا جاتی ہے مجلس چلتی جاتی ہے مجلس چل رہی ہوتی ہے مشورہ ہو رہا ہوتا ہے اور رات آ جاتی ہے مجلس ختم نہیں ہوتی تو بالکل اسی طرح یہاں پر بھی جب اس نے معاملہ اس کے سپرد کیا ہے تو گویا ایسا ہی ہے کہ مجلس چل رہی ہے اگر رات آ بھی جائے تو مجلس ختم نہیں ہوگی اور معاملہ اس کے ہاتھ میں ہی رہے گا اس کے قبضے میں رہے گا ٹھیک ہے جی فسارہ کما یہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ کسی نے اس اس صورت کی طرح ہو جائے گا جیسا کسی نے کہا ازا کالا امرو کی بی عدی کہ فی تیرہ معاملہ تیرے سپرد ہے دو دنوں میں تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر یوں کہا امرو کی بیادی کا یوم وغدن بالکل اسی طرح ہے جیسا کسی نے یوں کہا کہ امرو کی بی عدی کہ فی معاملہ تیرے سپرد دو دنوں میں جس طرح وہاں اس کو دو دنوں میں اختیار ہوگا بالکل اسی طرح یہاں بھی اس عورت کو دو دنوں میں اختیار ہوگا رات کو بھی اختیار ہوگا اور دن کو بھی اختیار ہوگا آج کے دن بھی اختیار ہوگا آنے والے دن جو آنے والا کل ہے اس میں بھی اختیار ہوگا ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے رد کر دیا فوراً اسی دن میں الج میں ہی اگر رد کر دیا تو یہ اگلے دن اس کو اختیار نہیں ملے گا آج کیوں کہ معاملہ ایک ہی ہے کیونکہ معاملہ کیا ہے ایک ہے جو دو دنوں میں دیا گیا ہے تو جب اس نے پہلے دن ہی رد کر دیا جب اس نے پہلے دن ہی رد کر دیا تو سمجھو پورا کا پورا معاملہ اس نے رد کر دیا ہے اب دوسرے دن اسے اختیار نہیں ہوگا یہ مسئلہ تھا لیکن امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے ایک روایت آ رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ انحد ردرف الگ اس نے معاملے کو الج رد کر دیا ٹھیک ہے ال یوم سے مراد الم جو اس نے کہا اگر آج میں اس نے رد کر دیا معاملے کو لہا اس عورت کے لیے یہ ہے کہ ان تو غدن اس عورت کے لیے اب بھی یہ اختیار باقی رہے گا کہ آنے والے دن جو غد ہے آنے والا جو کل ہے اس میں وہ اپنے نفس کو اختیار کر لے امام ماماظم فرحم اللہ کی ایک روایت یہ آتی ہے کہ اگر اس عورت نے آج کیا کر دیا جی معاملے کو رد کر دیا آج معاملے کو رد کر دیا اس کے باوجود اس کو آنے والا جو کل ہے رد ٹھیک غد ہے جی جو اختیار ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو, وہ اپنے, آپ کو طلاق دے سکتی ہے. وہ اپنے آپ کو اختیار کر سکتی ہے اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے دلیل امام اعظم اللہ کی ہے کہ دیکھیں یہ معاملہ بالکل ایسا ہی ہے جب کوئی کسی کو طلاق کا مالک بنائے جب کوئی مرد کسی عورت کو کس کا مالک بنائے جی طلاق کا مالک بنا ٹھیک ہے تو جس طرح وہاں وہ طلاق کے اندر معاملے کو لوٹانے کی مالک نہیں ہوتی اور اس کا رد واقع نہیں ہوتا بالکل اسی طرح یہاں پر بھی اس کا رد واقع نہیں ہوگا ٹھیک ہے لا تملک اور ردل امریک کیوں یہ عورت مالک نہیں ہوگی معاملے کو لوٹانے کی رد کرنے کی کمالہ تملک اور ردل عقا جس طرح کہ وہ مالک نہیں بنتی طلاق واقع راق کرنے کے رد کرنے کو ٹھیک ہے جی تو وہاں بھی اس سورت میں بھی جب طلاق واقع کوئی اس کے اوپر بندہ کرے کہ تجھے طلاق ہے آج اور کل ٹھیک ہے جی اس سورت میں اگر کوئی کہے انت کہ تجھے آج طلاق ہے اور کل طلاق ہے تو وہاں پر بھی طلاق واقع ہو جائے گی وہاں پر طلاق واقع ہو جائے گی یہ رد کرنے کی مالک نہیں ہوگی اس کے رد کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا تو اسی طرح یہاں پر بھی امام اعظم ابوانی فرحم اللہ نے فرمایا کہ اس صورت میں بھی اسے رد کرنے کا جو, جو اس کا رد کرنے کا اختیار ہے یا رد کرنے کا جو اس کو ملکیت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی جس طرح کہ عقائے طلاق میں اس کو ملکیت حاصل نہیں ہوتی رد کرنے کی ٹھیک ہے جی تو کہتے اس صورت میں بھی وہ اس کا رد کوئی قابل قبول نہیں ہوگا بلکہ وہ اگلے دن بھی اس بات پر قادر ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو اختیار کر لے اور اپنے آپ کو تلاش دے دے جی آواز نہیں آ رہی اب بھی نہیں آ رہی ٹھیک ہے جی یہ مسئلہ آ سمجھ جی امام اعظم اور بنیفرحم اللہ کی دلیل سمجھ جب میں آگئی؟ انہوں نے اس کو کیا کی جی؟ رد ہے وہ قابل قبول نہیں اسی طرح اس میں جو امر اور مالک بنانے والا جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی عورت کا رد قابل قبول نہیں ہوگا عورت کا رد قابل قبول نہیں ہوگا اب اگلا مسئلہ دیکھیں گے اب مصنف علیہ رحمان وجہ الظاہر جو ظاہر الروایا کی جو جو روایت آئی ہے جی پیچھے جو ہم نے بیان کیا کہ اگر اس نے پہلے دن میں اگر پہلے دن میں اس نے رد کر دیا اگر پہلے دن میں اس نے معاملے کو رد کر دیا تو غد آنے والے کل میں اس کے پاس کسی قسم کی کوئی ملکیت نہیں ہوگی کہ اب دوبارہ سے وہ اپنے آپ کو طلاق دے لے تو اب اس کی دلیل ظاہر روایہ کی دلیل یہ بنتی ہے کہ انہا کہ رب اس عورت نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا الج میں دلیل سمجھنا جی ہم کہہ رہے ہیں کہ جب اس عورت نے ال یوں آج ہی میں اپنے آپ کو اختیار کر لیا تو لا لاخیار فلغت تو آنے والے دن میں اسے کسی قسم کا کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا آنے والے دن میں اس کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا اگر آج ہی اس نے اختیار کر لیا اس نے کہا تھا نا امرو کی بیادی کل یوم بیادی یوم یوم کہ تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے آج اور وہ آگے ٹھیک ہے جی میں نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا میں نے اپنے آپ کو کیا کر لیا جی اختیار کر لیا تو فوراً طلاق واقع ہو جائے گی آنے والا جو دن ہے رد اس میں اس کو کوئی اختیار نہیں رہے گا ٹھیک ہے جی تو جب اختیار کرنے میں آج کا اتبار ہو رہا ہے آج کے دن جو اس نے اختیار قبول کیا اور اس کے اختیار قبول کرنے کا اعتبار کیا جا رہا ہے اور اس کو مانا جا رہا ہے اور آنے والے دن میں اس کو کسی قسم کا کوئی اختیار باقی نہیں تو بالکل اسی طرح رد کرنے کی صورت میں بھی الیوم اگر الیوم والے, دن آج والے دن اس نے رد کر دیا تو جس طرح اختیار والی صورت میں کل اسے کوئی اختیار نہیں ملے گا اسی طرح میں بھی آنے والے دن کل میں کوئی اختیار نہیں ملے گا ٹھیک ہے جی یہی فرما رہے اللہ اگر اس عورت نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا الم میں تو الغد تو آنے والے دن میں کسی قسم کا اختیار باقی نہیں رہے گا تو کفزا اسی طرح از اختارت زو جہاں بے ردل اسی طرح اگر اس عورت نے اپنے شوہر کو اختیار کر لیا ٹھیک ہے جی پہلے میں اس نے اپنے آپ کو اختیار کیا تھا نی طلاق ہوگی اب اس نے رد کے ذریعے سے معاملے کو رد کرنے کے ذریعے سے شوہر کو اختیار کر لیا معاملے کو رد کرنے کے ذریعے سے کس کو اختیار کر لیا جی شوہر کو اختیار کر لیا ہے تو اب اسی طرح یہاں پر بھی اس کو آنے والے دن میں کسی قسم کا کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا کیوں لئن بین اس لیے کہ اس عورت کو دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا گیا تھا دو چیزوں کے درمیان کیا دیا گیا تھا اختیار دیا گیا تھا یا تو شوہر کو اختیار کر لے یا اپنے آپ کو اختیار کر لے یعنی اپنے آپ کو اختیار کر لے یعنی اپنے آپ کو طلاق دے لے شوہر کو اختیار کر لو طلاق نہ دو معاملے کو لوٹا دو رد کر دو, دو چیزوں کے درمیان اختیار کیا گیا تھا لا کو اللہ اختیاری احد یہ دونوں میں سے ایک ہی کو اختیار کرنے کی مالک ہے دونوں کو اختیار نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہو سکتا آج رد کر دیا اور اگلے دن اپنے آپ کو جناب اشتہار کر لیا آج شوہر کو اختیار کر لیا اور اگلے دن آنے والے دن میں غد میں چاہے جی اپنے آپ کو اختیار کر لے اپنے نفس کو اپنی ذات کو ایسا نہیں ہو سکتا دو چیزوں کے اختیار دیا گیا ہے ایک ہی چیز اختیار کر سکتی ہے یا تو رد کر دے اور شوہر کو اختیار کر لے یا معاملے کو قبول کر لے اور اپنے آپ اختیار کر لے طلاق واقع کر لے تو دونوں میں سے ایک اختیار کر سکتی دونوں کو نہیں کر سکتی بات سمجھ میں آ رہی ہے نبی یوسف امام یوسف رحم اللہ سے ایک روایت آ رہی ہے فرمایا کہ امرو کی بیادی کل یوں و امرو کی, بیادی کی غدن اگر کسی انسان نے اس طرح جملہ بولا امرو کی بیادی کل یوں یہ تیرا معاملہ سپرد ہے تیرے آج تیرا معاملہ تیرے قبضے میں ہے الج پھر فرمایا امرو کی بیادی کی غدن اور تیرا معاملہ تیرے قبضے میں ہے کل تو ان نہما امران فرمایا امام نبی رحم اللہ نے یہ دو معاملے ہیں جو دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں دو معاملے یہ معاملہ ایک نہیں ہے بلکہ دو معاملے بن گئے یہاں کیا بن گئے جی دو معاملے بن گئے کیونکہ پہلے جملے میں بھی مبتدا خبر علیحدہ سے علیحدہ سے پورا جملہ ہے امرو کی بیادی کی الوں کو پورا ایک جملہ علیحدہ سے ہے اور جو اسف ہے امرو کی بیادی کی غدل کو علیحدہ سے ایک جملہ ہے خبر پورا ہے پورا ایک جملہ ہے ٹھیک ہے جی دونوں جملے ہیں اور جو علیحدہ علیحدہ مستقل قسم پہ ایک جملے تو یہ دو معاملے کتنے معاملے دو معاملے اس لیے لی خبر اس لیے کہ یہاں بندے نے ذکر کیا ہے ہر وقت کے لیے علیحدہ طور پہ خبر ذکر ہر وقت کے لیے علیحدہ طور پہ خبر کو ذکر کیا ہے بخلا ماتقدم بخلا اس کے جو پہلے گزر گیا کیونکہ وہاں پر دیکھیں امرو کی ٹھیک ہے جی وہاں پر دیکھیں کہ وہاں دونوں کے لیے علیحدہ ہر وقت کے لیے علیحدہ سے خبر ذکر نہیں کی ہر وقت کے لیے علیحدہ سے خبر ذکر نہیں کی بلکہ ایک ہی خبر ذکر کی ایک ہی خبر ذکر کی یہاں پر جناب کیا ہے کہ دونوں وقتوں کے لیے علیدہ سے خبر گزر کی ہے تو لہٰذا یہ معاملے بن گئے دو یہ معاملے کتنے بن گئے جی دو ٹھیک ہے جی سمجھ آ رہی ہے جی تو اس میں دو معاملے ہیں تو یہاں پر اس کو اختیار بھی دو دن کا ہوگا ٹھیک ہے جی اگر اس نے آج رد کر دیا تو آنے والے دن جو غد ہیں اس کے اندر بھی اس کو اختیار ہوگا اس کے اندر بھی اس کو کیا ہوگا جی اختیار ہوگا اگر آج رد کر دیا تو اگلے دن وہ اپنے آپ کو اختیار کر سکتی ہے کیونکہ معاملے یہاں پر دو ہیں معاملے یہاں پر کتنے ہیں جی دو ہیں تو یہ امام ابو ابیس رحم اللہ ایک روایت ہے جبکہ یہ بالکل صحیح مذہب ہے علامہ سرخسی جو ہے رحیم اللہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ والا جو مسئلہ ہے جو مقبول ہے یہ متفق علیہ ہے تمام کے تمام آنا کے نزدیک یہ اختلاف نہیں یہاں واقعی معاملے تو ہیں اس لیے اسے اختیار بھی دو دن کا ہوگا آج کا سے کل کا علدا سے امروں کی بیادی کی یوم یقم و فلان فلان فقدمہ فلان وَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى جَنَّ حَتَّى جَنَّ <لَهَا> اگلا فرمارے کہ اگر کسی انسان نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیرا معاملہ تیرے قبضے میں ہے یوم اس دن تیرا معاملہ تیرے قبضے میں ہوگا اس دن کہ جس دن فلاں آئے گا فلاں آئے گا زید آئے گا جس دن زید آئے گا اس دن تیرا معاملہ تیرے قبضے میں ہے فقدم فلان وہ بندہ آ زید کیا جی آ گیا پلم عورت نہیں جانتی بے ہی اس کے آنے کو, کو پتہ ہی نہیں چلا وہ گیا جناب اپنے گھر میں بیٹھ گیا ہے حتی جنل لیل یہاں تک کہ رات چھا گئی عورت کو پتہ ہی نہیں فلاں خیال الاح فلا خیال علح تو اس عورت کے لیے کسی قسم کا کوئی اختیار, اب باقی, نہیں کا کوئی اختیار اب باقی نہیں رہے گا اس عورت کے لیے کسی قسم کا کوئی اختیار باقی رہے گا بل یدین کیوں کہ معاملے کو یہاں سپرد کیا گیا ہے اس کے ساتھ جو ممتد ہے فیل ممتد اور غیر ممتد آپ نے پڑھا ہے نا جی معاملے کو منصوب کیا گیا ہے اس فیل کے ساتھ جو ممتد ہے تو کیا تعریف ہے اس کی فیل ممتد کی اچھا جی چلو اب ہم بھی کچھ تعریف بتا دیتے ہیں فیل ممتد کہتے ہیں اس سے کہ جس کو کرنے میں جس فیل کو کرنے میں کافی دیر لگ ہیں جس فیل کو کرنے میں کیا ہو جائے جی کافی دیر لگے تو وہ ہوتا ہے فیل ممتد اور فیل غیر ممتد وہ ہے کہ جس فیل کو کرنے میں کافی دیر نہ لگے جیسے داخل ہونا باہر نکلنا اندر آنا یہ ہوتے غیر ممتد تو وہاں پر پیچھے یہ جو ہے وہ مسئلہ گزرا تھا کہ اگر کسی بندے نے یوم کی نسبت نفذ یوم کے بارے میں یہ اصول بیان ہوا تھا یوم کی نسبت غیر ممتد فیل کی طرف کر دیا یوم کی نسبت کس کی طرف کر دیجیے غیر متدفیل کی طرف تو اس صورت میں یوم سے مراد دن اور رات دونوں ہوں گے اس صورت میں اس صورت میں دن اور رات کیا ہوں گے جی دونوں ہوں گے جب غیر ممتد کی طرف کر دیا یعنی کہ جس فعل کو ادا کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی مثال کے طور پہ یوں کہا تجھے طلاق ہے اگر تو داخل ہو ہوگا گھر میں داخل ہو گئے تجھے طلاق ہے اگر تو گھر سے نکل گئی تو یہ نکلنا گھر میں داخل ہونا یہ جو ہیں ٹھیک ہے جی یہ ایسے معاملے ہیں کہ جن کے اندر دیر نہیں لگتی ان کے اندر کیا ہے جی جن, جس فعل کو کرنے میں دیر نہیں لگتی تو وہاں بتایا تھا کہ طلاق دینا طلاق دینا بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ تلاق دینے میں بھی دیر نہیں لگتی تو لہٰذا طلاق اگر کسی کے ساتھ کر دیا ہے اس کو مول کر دیا ہے تو طلاق کے اندر یہ مسئلہ آیا تھا کہ وہاں پر بھی پھر طلاق دن اور رات دونوں کو شامل ہوگی ٹھیک ہے جی اگلی بات سمجھ میں غیر ممتد کسے کہتے ممتد کہتے ہیں جس کو کرنے میں کافی دیر لگ جائے تو اب کسی کا فلاں کا کسی باہر سے آنے میں کافی دیر لگتی ہے تو وہاں پر یوم سے مراد صرف دن کی روشنی ہوگی بیاز نہار ہوگا دن کی روشنی ہوگی دن کی سفیدی اس کے اندر راہ شامل اس کے اندر راہ شامل نہیں ہوگی تو یہاں پر بھی اب اس مسئلے کے اندر اس کو اس کا نسبت کی گئی ہے کس کی طرف جی فیل ممتد کی طرف کس کے ساتھ منسوخ کیا گیا ہے اس کو فیل ممتد کے ساتھ لہذا اب یہاں عورت کو دن کے اندر تو اختیار تھا اسے پتہ ہی نہیں چلا دن گزر گیا رات چھا گئی رات کے اندر اختیار نہیں تھا کیونکہ فیل ممتد کے ساتھ عمر کو لٹ... جو ہے نا مول کیا گیا ہے فری <الْيَوْم> بس لہٰذا یوم کو محمول کیا جائے گا المقرون نہ ملایا ہوا ہے عمر بل کے ساتھ جس کو ملایا ہوا ہے اس کو محمول کیا جائے گا الاریازین النَّهَارِ دن کی سفیدی پر وقت حقل اس کی تحقیق اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں اس کی تحقیق اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں وہ میں نے بتا دیا کہ ٹوم کی نسبت اگر ممتد کی طرف ہو تو اس سے مراد بیاز النہار ہے اور غیر ممتد فیل کی طرف ہو تو اس سے مراد دن اور روشنی بیاض النہار بھی ہے اور رات کی تاریخی ہے آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں جی ٹھیک ہے جی ممتد بھی سمجھ آ غیر ممتد بھی سمجھ آ گیا ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں جی اور ہمارے اسی لیے اسی لیے فیو بھی اسی لیے اس کو اسی کے ساتھ موقع کیا جائے گا سمین قزی بن قزائی وقت ہی اور وقت کے گزرنے کے ساتھ اس کا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا اس کا معاملہ بھی کیا ہو جائے گا جی ختم ہو جائے گا اگلے مسئلہ وہی راجا دیہا رہا جب اس آدمی نے بنایا معاملے کو سپرد کیا اوکھیہ رہا یا عورت کو اختیار دیا مقصد یومن اب وہ عورت بیٹھی رہی ٹھیری رہی پورا کے پورا دن وہ عورت ٹھہری رہی ولم تکم اور کھڑی نہیں ہوئی مجلس سے کھڑی نہیں ہوئی پورا کا پورا وقت بیٹھی رہی پورا دن بیٹھی رہی پل امر فی یہ معاملہ عورت کے قبضے میں ہی رہے گا فی عمل آخر اس وقت تک جب تک کہ عورت کوئی دوسرا عمل شروع نہ کرتی اب یہ مجلس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ مجلس کیا چیز ہوتی ہے فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے اگر کسی مرد نے معاملہ سپرد کر دیا اپنی بیوی کے یا اس کو اختیار دے دیا جی اب دونوں صورتوں میں وہ عورت کسی دوسرے کام کے اندر مشغول نہیں ہوتی سارے کے سارے دن ٹھہری رہتی ہے اسی مجلس کے اندر رہتی ہے کوئی دوسرے کام میں مشغول نہیں ہوتی تو معاملہ عورت کے قبضے ہی میں رہے گا معاملہ عورت کے اندازا تملی کو تخلیق کیونکہ اس لیے یہ اختیار دینا یا معاملے کو سپرد کرنا دراصل طلاق کا مالک بنانا ہے طلاق دینے کا کیا بنانا ہے جی عورت کو مالک بنانا ہے طلاق دینے کا دراصل یہ معاملہ جو تخیر کا ہوتا ہے اور امر بالید کا جو معاملہ ہوتا ہے قبضہ دینا کے جو ہوتا ہے قبضے میں معاملہ کرنے کا تو یہ دراصل طلاق, کا، طلاق دینے کا عورت کو مالک بنانا ہے یہ طلاق دینے کا عورت کو کیا بنانا ہے جی مالک بنانا ہے لی انل مالک میں برا نفسی ہی اور مالک جو ہوتا ہے نا جی وہ تصرف کرتا ہے اپنے آپ کی رائے کے ساتھ اپنے مشورے کے ساتھ وہ اپنے آپ کے رائے وہ اپنے آپ کی رائے لیتا ہے یعنی اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے اچھی طرح سوچ سمجھ کے پھر وہ تصرف کرتا ہے جی مالک ٹھیک ہے لہٰذا یہاں عورت کو مالک بنایا گیا ہے طلاق دینے کا اب وہ مالکہ ہے تو اب وہ تصرف کرنے کے بارے میں سوچے گی اپنے آپ سے رائے لے گی اپنے نفس اپنے دل سے پوچھے گی ٹھیک ہے وہی بہار کی صفت یہاں عورت اسی سفت کے ساتھ یہاں عورت اسی سفت کے ساتھ عورت صفت کے ساتھ ہے کہ وہ تصرف کرے گی اپنے رائے کے ساتھ اپنے رائے کے ساتھ تملی مجلس اور یہاں جو مالک بنایا گیا ہے عورت کو تلاق دینے کا وہ بند ہے مجلس پر وہ اختصار اس کا کہاں تک ہے جی مجلس تک ٹھیک ہے ہم نے پہلے بیان کر دیا تھا کہ یہ جب اختیار وقت بین قبل اس سے پہلے ہم نے یہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ جو اختیار دیا جاتا ہے یہ جو تفویض امر ہوتا ہے معاملے کو سپرد کرنا ہوتا ہے اس کا تعلق مجلس سے ہوتا ہے مجلس تک ٹھیک ہے جی یہ سارے کے سارے جو تملیکات ہیں اس سے پہلے ہم اختیار کے اندر بیان کر دیے یہ تملیکات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ مجلس کے اندر ہی وہ اس کا جواب دے مجلس کے اندر ہی وہ اس کا کیا دے جی جواب دے جیسا کہ بے کے اندر پہلے ہم بیان کر چکے تفصیل جیسا کہ بے کے اندر مجلس کے اندر ہی جواب دینا ضروری ہوتا ہے اسی طرح ان معاملات کے اندر بھی مجلس کے اندر ہی جواب دینا ضروری ہے لہذا باتی سمجھ میں دی تو اب اس عورت کو اگر وہ مجلس چھوڑ کے نہیں گئی کسی اور کام کو اس نے شروع نہیں کیا مجلس میں بیٹھی رہی تو معاملہ اسی کے قبضے میں ہوگا کیونکہ وہ مالکا ہے کیونکہ وہ کیا ہے جی مالکا ہے اور اس کے اختیار مجلس کے ساتھ خاص ہے تو مجلس سے اٹھی نہیں مجلس میں اس نے کوئی دوسرا کام شروع نہیں کیا لہذا اس کا معاملہ اس کے قبضے میں رہے گا اس کے قبضے سے نہیں نکلے گا جب تک کہ وہ مجلس سے اٹھے کسی دوسرے کام کو شروع نہ یہ مسئلہ مصنف علیہ الرحمٰن بیان کر وجہ یہ کہ کیونکہ مالکا ہے اور مالکا تصرف کرتی ہے اپنی رائے کے ساتھ اپنی سوچ کے ساتھ تو وہ اپنی رائے اپنی سوچ کے لیے کتنی مرضی دیر لے جتنی مرضی دیر تک وہ اپنی سوچ کے رہے اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے تو یہ اس کو اختیار ہے یہ اس کو کیا ہی نہیں اختیار ہے معاملہ اسی کے قبضے میں دے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کے بعد مصنف علامہ فرما رہے پھر اگر عورت نے جب عورت سن لے جب وہ تفویض طلاق کر رہا تھا کہ آج کے دن یہ وہ بات جب سن لیتی ہے تو یہ اوتبر مجلس تو جہاں اس عورت نے اس بات کو سنا اسی مجلس کا اعتبار ہوگا اس کی مجلس کا کیا ہوگا جی اعتبار کیا جائے گا لا تسمع اگر اس نے اس تفویض اس اختیار کو سنائی نہیں اس اختیار کو کیا ہے اس تفویض کو مجلس بس اب اس کی مجلس ہوگی اس وقت جب اس کو وہ خبر پہنچ جائے اور اس کو اس کا علم ہو جائے کوئی بندہ اس کو جا کے بتا دے کہ آپ کے شوہر نے جناب آپ کو اختیار دیا ہے طلاق دینے میں یا کسی اور طریقے سے جہاں بھی اس کو اس کا علم ہوگا اس اختیار اس تفویض امر کا جہاں بھی اس کو علم ہوگا پس وہی اس کی مجلس ہوگی اب اس کی مجلس کو ہوگی کون سی ہوگی جی علم والی ٹھیک ہے جی جہاں اسے علم ہوا جناب اس نے مجھے کیا دیا جی دی؟ اختیار دیا او بلوغل او بلوغ خبری لی. یا جناب جہاں جہاں اس پر تک خبر پہنچی جہاں اس کو کیا پہنچی جی خبر پہنچی تو وہی اس کی مجلس ہوگی کا تالیخ اس وجہ سے کہ یہاں جو مالک بنانا ہے اس کے اندر تالیخ کے معنی پائے جاتے ہیں مولک, مولک, مولک کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں معلق کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں تبر مجلس ہو ٹھیک ہے جی اور دوسری بات مصنف الرحمن یہ فرما رہے ہیں کہ تعلیکات جو معلق کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے تو یہ دلیل دی کہ یہ جو چیزیں دی, یہ تملیات جو ہیں یہ والی جو تملیکات جو ہیں مجلس کے ساتھ خاص ہوتی ہیں اور مائور مجلس پر موقف نہیں ہوتی ایک بات تو یہ کہ مجلس کے باہر یہ چیزیں جناب کیا ہے موقف نہیں ہوتی اور تعلقات جو ہے تعلقات کرنا معلق کرنا یہ مائور مجلس پر موقف ہوتی یہ مجلس پر موقف ہوتی ہیں مثال کے طور پہ ان دخل دار فامتی تعلقوں اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو پس تو کیا طلاق والی ہے تو یہ مجلس کے علاوہ پر موقوف یہ مجلس پر موقوف نہیں پس مانا تملیغ تملیغ کا معنی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ امر بلیت مجلس کے ساتھ خاص ہو امر بلیت کس کے ساتھ خاص ہو جی مجلس کے ساتھ خاص ہو اور تعلیق کے معنی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ مجلس کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ ماورائے مجلس پر موقف رہیں ماورائے مجلس کے علاوہ پر بھی کیا رہے جی موقف رہے بس حت المکان جہاں تک بھی ممکن ہو ان دونوں دلیلوں پر عمل کرتے ہوئے دونوں دلیلوں پر عمل کرتے ہوئے امر بالجد کو عورت کی دو حالتوں پر معقول کر لیا گیا چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر عورت شوہر شوہر کا یہ جو قول ہے امر کی کہنے کی مجلس میں موجود ہے تو تملیغ کے معنی کی رعایت کی گئی اور اگر اس مجلس تو تملیغ والے معنی کی رعایت کی یعنی کہ اس کو مالک بنا دیا گئے اس کو کیا بنا دیا گیا جی مالک بنا دیا جائے اور مالک بنانا مجلس کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور اگر اس مجلس میں وہ عورت موجود نہیں تھی امروکی بیادی امروکی بیادی کہنے کی صورت میں وہ مجلس میں موجود نہیں تھی تو اب تتلیق کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے ٹھیک ہے جی تتلیق کے معنی تعلیق کے معنی کی رعایت کی گئی مولت کرنے کے معنی کی رعایت کی گئی اور امر بل کو ماورائے مجلس پر موقوف رکھا گیا ماورائے مجلس پر موقوف رکھا گیا آگے جی بات سمجھ میں یہی فرما رہے ہیں جی اگر اندازہ <تصفيق> تملی کن فیمان تالیخ اس لیے کہ اس مالک بنانے میں تعلیق کے معنی بھی پائے جاتے ہیں فیط وقف والا ماورائے اس معنی کا اعتبار کرتے ہوئے کہ اس کے اندر تالیک والے معنی میں پائے جاتے ہیں تو اس کو موقوف کیا گیا ہے ماورائے پر مجلس کے علاوہ پر بھی بھائی سمجھ آ رہی ہے تملیغ کا اگر اعتبار کریں تو پھر اس کو مجلس کے ساتھ خاص ہونا چاہیے تملیغ کا اگر اعتبار کریں تو کس کے ساتھ خاص ہونا چاہیے مجلس کے ساتھ اور اگر ہم تعلیق کا اعتبار کریں معلت کرنے کا تو پھر اس کو معورہ مجلس کے ساتھ خاص ہونا چاہیے تو دونوں کا احتمال ہے تو ہم نے دونوں کو جناب ایسی صورت اختیار کی کہ دونوں پر عمل ہو جائے اگر تو عورت مجلس میں موجود ہے تو تملیق والا معنی معتبر یعنی پھر مجلس ہی کا اعتبار ہوگا اور اگر عورت موجود نہیں الفاظ کے کہتے وقت موجود نہیں تو پھر تعلیق والے معنی کا اعتبار یعنی مائ مجلس کا بھی اعتبار ہوگا کہ اگر وہ عورت مجلس کے باہر ہے وہاں اس کو اگر خبر ہو جاتی ہے وہاں اس کو علم ہو جاتا ہے تو اس کی وہ مجلس ہوگی اس کی وہ مجلس ہوگی آگے فرمایا ولابر مجلس ہو اور شوہر کی مجلس کا اعتبار نہیں ہوگا شوہر کی مجلس کا اعتبار نہیں ہوگا حتی یہاں ہاشے دیکھیں میرے پاس ولابر مجلس ہو کے اوپر شوہر کی مجلس کا معتبر نہیں ہوگی حت یہاں تک کہ اگر شوہر کھڑا ہو گیا وہی ہے جعلی سات اور بیٹھی ہوئی ہے فل خیال خیار باقی رہے گا خیال کیا رہے گا جی باقی رہے گا کا لازم فی اس وجہ سے کہ معلق کرنا اس وقت اس کے حق میں لازم ہو گیا حتالائق رجوع یہاں تک کہ اب بندہ رجوع کرنے پر قادر نہیں رہا یہاں تک کہ بندہ رجوع کرنے پر قادر نہیں ہوگا تو فرمایا مصنف علیہ الرحمٰن کہ مجلس شوہر کی مجلس معتبر نہیں ہوگی عورت کی مجلس معتبر ہوگی عورت کھڑی ہوگی تو مجلس ختم ہوگی اور شوہر اگر کھڑا ہو گیا تو مجلس ختم نہیں ہوگی بلکہ معاملہ عورت کے ہاتھ میں ہی رہے گا اس کے قبضے میں رہے گا آزاد المرام اللہ عالم بقیقت الکلام